قیا نبی اللہ آلک يا نور صحاب امامت کا بیان امامت کی دو قسمیں امامت خبرا اور امامت صحرا امامت صغرا سے مراد کیا ہے امامت نماز یعنی جو نماز میں امام صاحب ہوتے ہیں وہ جو امامت کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں امامت صغرا یہ امامت قبرہ ہے کیا امامت قبرہ کیا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نیابت مطلقہ یعنی مطلق بغیر کسی قید کے حضور کا نائب ہونا <تصفح> حضور کی نیابت نیابت یعنی نائب ہونا صلی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت سے مسلمانوں کے تمام اموری خان امور کا تعلق دین سے ہو امور کا تعلق دنیا سے ہو میں حسب شرح یعنی شریعت متحرہ کے مطابق تصرف عام کا اختیار رکھے وہ شخص کیسا ہو کہ وہ اس کے معاملات میں اس شخص کے دینی یا دنیاوی معاملات میں تصرف کرنے کا اختیار رکھتا ہو اور غیر معاشیت میں یعنی گناہ کے علاوہ معاشیت کہتے ہیں گناہ اور گناہ کے علاوہ میں اس کی اطاعت اس شخص کی اطاعت اس کی فرما برداری اس کی بات پر عمل کرنا اس کی بات کو مان لینا اس پر عمل کرنا تمام جہاں کے مسلمانوں پر فرض ہو یہ کہلاتی ہے امامت قبرا کیا کہلاتی ہے امامت قبر اب یہاں دینی اور دنیاوی امور کا تذکرہ کیا گیا کہ دینی اور دنیاوی امور میں اس کو تصرف کا اختیار ہو باسن آپس کے جھگڑے ہو گئے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا خلا کا مسئلہ ہو گیا تو یہ شخص اس کو تصرف حاصل ہوگا کہ ان دونوں کے درمیان اس معاملے کو اپنے تصرف سے حل کرائے اس طرح بعض صورتوں میں اس کو یہ اختیار بھی ہوگا کہ مرد کو مجبور کرے کہ پتی بیوی کو طلاق دے دے اس طرح بعض صورتوں میں اس کو یہ بھی اختیار ہوگا کہ کسی شخص کو کاروبار کرنے سے منع کر دیں کہ تو کاروبار مت کرنا اس اس کو یہ بھی اختیار ہوگا کہ بعض صورتوں میں یہ کسی شخص کو کسی بھی ایسے کام سے جو فی نفے جائز ہوں اس کو منع کرنے کا اختیار رکھتا ہے وہ اس کی صورت ہوتی ہیں تو یہ تصرف اس کو اختیار اس کو حاصل رہے گا اور اگر وہ کسی ایسی بات کا حکم دیتا ہے کہ جو گناہ ہے تو اس میں اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی ہاں دیگر معاملات میں اس کی اطاعت کیا کرنی فرض رہے گی اس امام کے لیے شرائط کیا ہے وہ بھی سنتے چلیے اس امام کے لئے مسلمان ہونا, نمبر ایک. مسلمان ہونا اس کے لئے کیا؟ شرط آزاد ہونا کیا ہے شرط غلام نہیں ہو سکتا آزاد ہونا شرط ہے آقل ہونا کیا؟ اقلمن. پاگل مجنون یہ امام نہیں ہو سکتا بالغ ہونا کیا ہے شرطر اس کو قدرت بھی حاصل ہو کہ یہ سارے تصروبات کر سکتا ہوں اگر قدرت ہی حاصل نہیں ہے تو پھر یہ امام نہیں ہو سکتا اور کرشی ہونا بھی کیا ہے شرط ہے غیر کرشی امام نہیں ہو سکتا ہاشمی علوی ہونا اس کی شرط نہیں ہاشمی ہونا یا علوی ہونا اس کی شرط نہیں ہے قرشی ہونا شرط ہے ہاشمی اور علوی کی شرط یہ کس کا مذہب ہے ان کا شرط کرنا یہ روافظ کا مذہب ہے اہل سنت کا مذہب نہیں اور روافذ کیسے سے مقصد کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاشمی ہونا بھی شرط ہے علبی ہونا بھی شرط ہے اس سے ان کا مقصد یہ ہے کہ برحق و مراح مومن خلاف خلافہ ابو بکر صدیق و عمر فاروق با عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت سے جدا کریں ان کا مقصد کیا ہے یہ ہاشمی اور علبی نہیں ہے تو لہٰذا ان کو اس طرح کی شرط لگا کر ان تینوں خلاف کو خلافوں سے خارج کر دیا جائے امام بر ہونے سے خارج کر دیا جائے تو ان کا اپنا گڑھاوا مذہب ہے اہل سنت یہ مذہب نہیں کرش یعنی وہ خاندان اس کا قرشی قریشی قرش اس لیے نہیں کہتے کہ وہ تصغیر ہے قرش کی کیا بن جائے گی قریش تصغیر بن جائے گی اس اسے اس کو قرشی کہتے ہیں قریشی حالانکہ ان یعنی ان تینوں بزرگوں کی خلافتوں پر تمام صحابہ احترام کا حجمہ ہے اور یہ روا اس کو مانتے نہیں مولا علی کرم اللہ تعالی وضہ الکریم اور حضرت حسنین وہ اللہ تعالی عنما نے ان بزرگوں کی خلافت تسلیم کی علیوی ہونے کی اگر شرط لگائی تو خود مولا علی بھی خلافت سے نکل جاتے ہیں کیونکہ حضرت علی خود عالمی نہیں ہے حضرت علی کے بعد علوی ہے نا جیسے امیر خود اتاری نہیں ہے ان سے نسبت رکھنے والا اتاری ہے ٹھیک ہے نا پا خود قادری نہیں ہے ان سے نسبت رکھنے والا قادری ہے ٹھیک ہے نا تو حضرت علی خود الوی نہیں ہے ان سے نسبت رکھنے والا ان کی اولاد میں جو وہ الوی کہلائے گا تو الوی ہونے کی شرط ہے تو مولا علی کو بھی خارج کر دیا الویت کی شرط نے تو مولا علی کو بھی خلیفہ ہونے سے خارج کر دیا مولا علی الوی کیسے ہو ہیں رہی عصمت انبیا روافظ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا معصوم ہونا شرط تو یہ ہم پیچھے پڑھ چکے عقائد کے بیان میں کہ معصوم ہونے کی جو صفت ہے وہ کس کا خاصہ ہے انبیاء اور فرشتوں کا تو رہی عصمت انبیاء یہ ملائکہ کا اور انبیاء کا خاصہ ہے امام کا معصوم ہونا یہ روافظ کا مذہب ہے تو یہ اس امام کے خلیفہ ہونے اس کے امامِ برحق ہونے کے لیے شرائط ہے مسلمان ہو عاقل ہو بالغ ہو قادر ہو آزاد ہو اور اس میں یہ سارے صفات ہو محض مستحق امامت ہونا امام ہونے کے لیے کافی نہیں ہے اب اگر یہ کہے کہ جی وہ فلاں شخص ہوئے وہ دیکھیں آزاد بھی ہے مسلمان بھی ہے عقل بھی ہے بالغ بھی ہے قادر بھی ہے قرشی بھی ہے اس میں ساری صفتیں پائی جاتی ہیں یہ امام برحق ہے ایسا نہیں محض ان صفات کا حامل ہونا اس کے امام برحق ہونے کے لیے کافی نہیں ہے ایک اور چیز بھی ضروری ہے وہ کیا محض مستحق امامت ہونا امام ہونے کے لیے کافی نہیں بلکہ ضروری ہے کہ اہل حل و عقد نے اسے امام مقرر کیا ہو یا امام ثابت جو پہلے امام گزر چکا اس نے مقرر کیا پہلے حل و عقد سے مراد ایسے معاملے کو یا مراد مشاورت کیا مراد ہے ایسے لوگ ہوں کے جو اس کو سمجھتے ہوں جیسے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ٹھیک ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام برقی ہیں ٹھیک ہے انہوں نے اپنے بعد کس کو امام بنایا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ کہا نا کہ یا تو اسے اہل اللہ مشاورت نے مقرر کیا یا امام سابق نے مقرر کیا تو فاروق اعظم کس نے مقرر کیا تھا صدیق اکبر نے مقرر کیا تھا اور عثمان غنی کو کس نے مقرر کیا تھا مشاورت نے مقرر کیا تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عہد نے اپنے مثال ظاہری سے پہلے غالباً چھ صحابۂ اکرام علیمان رضمان اللہ تعالیٰ نے مجمعین کی شعرا بنائی تھی مجلس مشاورت بنائی تھی انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ برحق کے لیے سب نے اتفاق رائے دی تو ان کی مشاورت سے یہ خلیفہ برحق ہوئے امام کی اطاعت مطلقاً ہر مسلمان پر فرض ہے جب کہ اس کا حکم شریعت کے خلاف نہ ہو خلاف شریعت میں کسی کی اطاعت نہیں شریعت متحرہ کی جہاں نافرمانی ہو رہی ہو اس میں کسی کی اطاعت جائز نہیں خواہ ماں باپ ہو خواہ یہ حاکم ہو خواہ استاد ہو خواہ پیر ہو کوئی بھی ہو کسی کی بھی اطاعت شریعت متحرہ کے خلاف اگر وہ کو کوئی حکم دیتا ہے وہ بولتے ہیں نماز مت فر اس کی اطاعت نہیں کی جائے گا اگر چیک استاد ہو اگرچہ کے ماں باپ ہو داڑھی مت رکھ نہیں کی جائے گی اطاعت اگرچہ تو حاکم اسلام ہو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی امام ایسا شخص مقرر کیا جائے جو شجاع یعنی بہادر ہو عالم ہو اور عالم نہ ہو تو ایسا تو ہو کہ علماء سے مدد لے کیونکہ کام ہی ایسا ہے کہ بغیر شریعت کی رہنمائی کے کر ہی نہیں سکے گا ظاہر ہے تو علماء کی مدد سے کام کرے اگر عالم نہیں ہے تو عورت اور نابالغ کی امامت جائز نہیں امام کا مرد ہونا شرط ہے اور بالغ ہونا شرط ہے. عورت اگر ہے اس میں ساری صفاتیں پائی جا رہی ہیں لیکن وہ امام بننے کے لائق نہیں اس طرح نابالغ ہے اس میں بھی ساری صفات پائے جا رہے ہیں وہ امام بننے کے لائق نہیں ہاں ایک صورت ہے اگر نابالغ کو امام سابق نے امام مقرر کر دیا تو اس کے بلوک تک یعنی اس کے بالغ ہونے تک لوگ ایک والی مقرر کر دیں گے اس کا معین ہوگا وہ وہ احکام جاری کرے وہ والی کیا کرے گا احکام جاری کرے گا اور یہ نابالغ صرف رسمی امام ہوگا اور حقیقتاً اس وقت تک یعنی اس نابالغ کے بالغ ہونے تک امام کون ہوگا وہ والی امام ہوگا پھر جب وہ بالغ ہو جائے گا تو اب یہ امام ٹھیک ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد خلیفہ برحق و امام مطلق کون حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پھر مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وضح الکریم پھر چھ مہینے کے لیے حضرت امام حسن رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ٹھیک ہے یہ حضرات ان حضرات کو کیا کہتے ہیں خلاف راشدین یہ پانچ ہے نا ان حضرات کو کہا کہیں گے خلاف راشدین اور ان کی خلافت کو کیا کہ دیں گے خلافت راشدہ کیوں ان کی خلافت و خلافت راشدہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی نیابت کا حضور کے نائب ہونے کا پورا پورا حق ادا کر دیا ان خلافا راشدین کی خلافت کے انکار پر کفر کا حکم لگایا گیا جن کی خلافت ہی کو سرے سے تسلیم نہ کرے اس پر فقہ نے حکم کفر لگایا ہے یہ سب ملا کر تیس برس بنتے ہیں صدیق اکبر کے زمانۂ خلافت سے لے کر حسن مجتبہ رضی اللہ عنہ کے زمانۂ خلافت تک ٹوٹل عرصہ کتنا بنتا ہے تیس برس تک مخلوق میں بعد انبیاء و مرسلین افضل کون بعد انبیاء و مرسلین تمام مخلوقات الہی میں سب سے افضل کون ہے حضرت سیدنا اقبر رضی اللہ افضل البشر بعد المومنین ابی بگرن پھر فاروق رضی اللہ ان کے بعد کس کا مرتبہ غنی کا مرتبہ جن کا بھی یوم شہادت اٹھارہ پھر مولا علی کرن اللہ تعالی وجہ یہ ترتیب اہل سنت کے نزدیک ایسی ہی ہے پہلا نمبر کس کا صدیق اکبر کا دوسرا فاروق اعظم کا تیسرا عثمان غنی کا چوتھے نمبر پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وضہ الکریم جو شخص مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وضول کریم کو صدیق یا فاروق سے افضل بتائے گمراہ بد مذہب ہے سننی نہیں ہے افضل کے کیا معنی ہے افضل کون ابھی جو آپ نے سنا تو اس افضل کے معنی کیا ہے افضل کے یہ معنی ہے کہ اللہ عز کے یہاں زیادہ عزت و منزلت والا ہو اسی کو کسرت ثواب سے تعبیر کرتے ہیں اس کو یعنی دوسرا نام گویا کیا ہے اس کا ثواب کی کثرت نہ کہ کثرجر کثرت اجر اور کسرت ثواب اور کثرت ادر جو ہے نا بارہا کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مفضول جس سے کوئی شخص افضل ہے اس کو کہا کہنے کے مفضول تو یہ کثرت ادر بارہا مفضول کے لیے بھی ہوتی ہے حدیث میں آیا ہے اس کی مثال دینا آپ ہمراہ نے سیدنا امام مہدی کی نسبت آیا کہ ان میں ایک کے لیے پچاس کا اجر ہے صاحبہ نے عرض کی ان میں کے پچاس کا یہ ہم میں کے اور مایا بلکہ تم میں کے تو اجر کن کا زیادہ بتایا جا رہا ہے حدیث پاک میں امام مہدی کے جو سات رفیق ہوں گے ان کا اجر زیادہ بتایا جا رہا ہے مگر افضل میں وہ صحابہ کے ہمسر نہیں ہو سکتے زیادہ تو دور کی بات ہے ہمسر بھی نہیں ہو سکتے زیادت زیادہ ہونا تو دور کی بات ہے کہاں امام مہندی کی رقاقت کہاں امام مہندی کی یہ جو ان کو ہمراہی نصیب ہوگی جو امام مہندی کے زمانے میں ہوں گے اور کہاں حضور صلی اللہ علیہ و کی صحابیت حضور علیہ صلاۃ علیہ کے صحابہ تھے ان کی بات ہی پوچھے اور حضور علیہ صلا السلام کی صحبت ملی اور انہیں امام مہندی کی صحبت مل رہی ہے کتنا بڑا فرق ہے اس کی نظیر اس کو ایک مثال سمجھنے کی کوشش کیجیے اس کی نذیر بلا تشبی بغیر کسی تشبی کے یوں سمجھیے آپ کہ سلطان نے بادشاہ نے کسی مہم پر وزیر اور بعض دیگر افسروں کو بھیجا مقام اور مرتبہ کس طرح بڑا ہے وزیر کا بڑا ہے نا افسر کا بھی مقام ہے لیکن وزیر سے بڑا نہیں افسر جو ہوگا وزیر کے ماتا تھی ہوگا ظہر ہے تو سلطان نے مہم پر وزیر کو بھی بھیجا اور دیگر افسران کو بھی بھیجا اور جب وہ مہم فتح ہوئی وہاں سے کامیابی ہوئی اس کی فتح پر ہر افسر کو سلطان نے بادشاہ نے لاکھ لاکھ روپے انعام دی اور وزیر کو کچھ بھی نہیں دیا وزیر کو خالی خوشخبری سبحان اللہ ماشاء اللہ کے کر اس کی حوصلہ افزائی کی یا کوئی خراج تحسین والے کلمات کہے وزیر کو خالی پروان خوشی مزاج دیا صرف اس کو دیا انعام نہیں دیا انام کو دیا جو افسران دے فوجی افسران. لیکن کیا اس کو دیکھ کر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ افسر کا مقام جو ہے وہ وزیر سے بڑھ گیا ایسا کہہ سکتا ہے جو کہے گا وہ بے وقوف ہے کہاں افسر کہاں وزیر بہت فرق ہے افسر کو وہ قرب اور وہ نزدیکی حاصل ہی نہیں جو ایک وزیر کو بادشاہ کے دربار میں حاصل ہوتی ہے تو صحابی کو جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت ملی وہ امام مہندی کے رسا کاکو میسر نہیں اس لیے ان کا مقام اور مرتبہ بڑا ہے سلو الحبی میٹھے میٹھے اسلائی بہ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے انشاء اللہ جمعرات کے اختتام پر ہاتھوں ہاتھ ہمارا یہ درجہ تین دن کے مدنی قافلے میں سفر اختیار کرے گا تو آپ اس لائن میں اپنی کوششوں کو مزید تیز کر دیں اور انفرادی کوشش کرتے ہوئے اپنے ساتھ اور بھی اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلے کے لیے تیار کر کے کسی جمعرات کو یہاں مدنی تربیت میں لے آئیں انشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ یہاں سے تین دن کے مدنی قافلے سفر کریں گے